لان سمير علي بن السيفان بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يات الله بقوم يحبهم ويحبونه يحبهم ويحبونه اذله تن على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله وَلَا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صادق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين اج جو ہمارا جمعہ کا خطاب تھا اس سے ایک سوال سوچنے والے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور سوچنے والے ذہن نے سوال کیا بھی ہے سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان موجودہ حالات کے تحت جو موجودہ قوانین ہیں ان کے دائرے میں رہتے ہوئے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے اس سوال کے جواب میں دو باتیں مرض کروں گا ایک تو وہ حالات ہیں جو یہاں سے باہر کے حالات ہیں امریکہ میں ایک کتاب آئی ہے جس میں 57 سیون ہیں جو مختلف اوریجنز کے مسلمانوں نے لکھے ہیں جن میں اکثریت امریکن ہیں ان کی علم. اس میں ایک سہیل ہاشمی صاحب ہے حیدرآباد دکن کے ان کا بھی زیادہ تفصیلی انہیں کا تھا تو اس میں جو اس کا ٹائٹل ہے اس کتاب کا وہ ہے کہ مسلم جہاد ان امریکہ اس میں انہوں نے میں نے جیسا کہ جمعہ مار کیا تھا کہ مسلمانوں کو دو کیٹیگریز میں انہوں نے بانٹا ہے ایکسیڈینٹل مسلم اینڈ مسلمس by choice ہم جو پیدائشی مسلمان ہیں سہیل ہاشمی صاحب نے کہا کہ میں اپنے آپ کو حادثاتی مسلمان کہتا ہوں ایکسیڈینٹل مسلم حادثاتی طور پہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں میں نے کچھ چیزوں کو اس لیے مقدس سمجھا کہ میرے ماں باپ سمجھتے رہے مجھے یہی فیل کرتے رہے بچپن سے. فیس ویلیو پہ میں نے اس کی ان کی حقیقت کو پرکھا نہیں کسی چیز کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا نہیں جن چیزوں کے بارے میں کہا گیا ایسی ہیں میں نے ان کو مقدس سمجھا ویسا سمجھا ان کو زیادہ تر جو آرٹیکل اس میں لکھے ہیں وہ ان لوگوں نے لکھے ہیں جو مسلم بائی چوائس تھے جو کسی دوسرے مذہب سے انہوں نے اسلام کو چنا انہوں نے سودا کیا مشکلات کو دیکھا ہمیں مسلمان بننا ہوگا مسلمان کے بعد ہماری کچھ مسلمان بننے کے بعد ہماری کچھ ذمہ داریاں ہوں گی اور ہمیں ان کو ادا کرنا ہوگا اور اس کی قیمت بھی چکانی پڑے گی انہوں نے اس کی قیمت کو تولا پھر یہ کہ اس کے ایوز جو انہیں ملنے والا ہے اس کو تولا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں جانا چاہیے مسلمان ہونا چاہیے اسلام کو قبول کر لینا چاہیے ہمارا جو معاملہ ہے وہ یہ جی ہے کہ ہم نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ جی ہم مسلمان ہوں گے تو پھر ذمہ داریاں آئیں گی ہم تو ذمہ داریاں اٹھائیں یا نہ اٹھائیں ہم تو مسلمان بنا دیے گئے لہذا ہم نے کبھی ان ذمہ داریوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں اس لیے کہ وہ ذمہ داریاں ادا کیے بغیر بھی ہم مسلمان ہیں جبکہ وہ لوگ جو ان ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اور ادا کرنے کے لیے مسلمان ہوئے وہ ان ذمہ داریوں سے پہلو تہی ہی نہیں کرتے انہیں پتا کہ یہ ہے تو ہم مسلمان ہیں یہ نہیں ہے تو ہم واپس چلے جائیں گے جہاں پہلے تھے لیکن ہمارا معاملہ یہ نہیں بلکہ انہوں نے بڑی عجیب بات یہ کہی کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ جو مسلمان بائی بس ہیں ایکسیڈینٹل مسلم وہ ان تنظیموں سے جو نئے مسلمانوں نے بنائی ہیں اپنے آپ کو ارگنائز کیا ہے وہ لوگ بڑی طاقت کے ساتھ کام کر رہے ہیں جیلوں میں باقاعدہ جو ہے وہ ہفتے میں دو دن ان کو ملتے ہیں جیل میں جا کے قیدیوں کو تبلیغ کرنے کے لیے انہوں نے تنظیمیں بنائی ہیں وہ اس کے جو اخراجات ہیں وہ بیر کرتے ہیں قرآن مجید جو ہے مختلف ٹرانسلیشنز لے کے وہ جیل میں جا کے قیدیوں کو دیتے ہیں تو انہوں نے تنظیمیں بنائی ہیں اور وہ بالکل کام کر رہے ہیں اور اس میں بڑی عجیب بات کہی کہ بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ مسلم نمبر جوز امریکہ میں مسلمان تعداد میں سے زیادہ ہو گئے یہودی میڈیا اس بات کو سامنے نہیں آنے دیتا لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان تعداد میں یہودیوں سے زیادہ ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ ہے کہ وہ جو پیدائشی مسلمان ہے وہ نئے مسلمانوں کی کسی تنظیم میں جانے کے لیے تیار نہیں کیوں؟ یہ بہت بڑا کیوں ہے یہ جو سائن اف انٹوکیشن ہے بہت بڑا ہے کہ میں نئے مسلمانوں کی تنظیم میں شریک کیوں نہیں ہوتا مجھے تو خوشی ہونی چاہیے نا یہ نئے آئے ہیں میرے میرا دین انہوں نے قبول کیا ہے میں پہلے یہاں تھا وہ میرے مہمان ہیں مجھے تو ہیلپ دینی چاہیے انہیں میں سینئر ہوں مجھے انہیں کچھ سکھانا چاہیے لیکن کہ بڑی عجیب بات یہ ہے کہ ایکسیڈینٹل مسلم جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں کسی ایسی تنظیم کا ممبر بننے سے جو نئے مسلمانوں نے بنائی کیوں اس لیے کہ شخصیت میں پانی ہے کردار ٹھیک نہیں انہیں پتا کہ یہ نیا مسلمان ہے لہذا اس کے اندر جذبہ ہے وہ تو دیکھ دیکھ کے چلتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا رسول نے کیا کہا اور میرا کردار وہ نہیں ہے لہذا ہم اپنے جیسوں کی پاکستانی مل کے ایک تنظیم بنا لیں گے پاکستان اسٹوڈینٹ فیڈریشن لیکن یہ کہ نئے مسلمان اس میں ہم نہیں جائیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے جو کمزور ہوتا ہے اب میں اگر کسی کھیل میں کمزور ہوں تو کوشش کروں گا کہ دو چار اور کمزور مل جائے تو ان کمزوروں میں میں اندوں میں کانا راجا بن ہوں نئے مسلمانوں کے اندر میں جاؤں گا تو میرا کردار میرا کریکٹر کھل کے سامنے آ جائے گا لہذا یہ کردار کی کمزوری ہے جو ان کے اس عقیدے اور ٹیمپو جو ان کے کردار کا اس کے سامنے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے بڑی سیدھی سی بات ایک اشوک نام کا ہندو تھا رالبن دو مہینے ہوئے ہیں مسلمان ہوا ہے وہ کچھ لوگ مسجد میں لے گئے تھے میں انہوں نے بتایا کوٹ میں جائیے وہ مسلمان ہو گئے وہ صاحب ابھی ان کے باس نے آؤٹ کر دیا انہیں کوشش کافی ساری کی ہم نے لیکن قانونی کچھ ایسی پیچیدیاں تھیں ہم ان کا ویزا ٹرانسفر نہیں کروا سکے ویزا ریجیکٹ ہو گیا میں ان سے یہ کہا کہ شاید اللہ تعالیٰ کو آپ سے کوئی کام لینا ہے آپ جائیں واپس اللہ کے ساتھ اڑی مت کریں آپ آپ اللہ کے ساتھ جیت نہیں سکتے اور وہی تو نازل ہونی نہیں کہ مسٹر ابراہیم جاؤ ہندوستان حالات کی زبان میں اللہ بات کرتا ہے حالات ایسے پیدا کرتا ہے موسا علیہ السلام کو اللہ نے وہی نہیں کی تھی کہ جاؤ مدین کی بستی میں حالات پیدا کیے تھے موسا علیہ السلام کو جانا پڑا کوئی طور پہ اللہ نے وہی دے کے انویٹیشن لیٹر دے کے نہیں بلایا تھا حالات پیدا کیے تھے موسا کو آگ کی ضرورت پڑی آگ نظر آئی موسا کے پیغمبری مل گئی اللہ حالات کی زبان میں بات کرتا ہے ہم سے وہ صاحب گئے ایک ہفتے کے اندر ان کی بیوی مسلمان جبکہ پہلے وہ خوف سے درد مسلمان بین کا شور مسلمان ان کے چار بچے مسلمان یہ آؤٹ پٹ اس بندے کے ایمان نے دی ہے ایک ہفتے کے اندر ہم ہماری کیا آؤٹ پٹ ہے تو ان کے اندر ایک جذبہ ہے جو نیا مسلمان آتا ہے جو نیا مسلمان ہوتا ہے بلکہ ہمارے کردار کو جب پہلی دفعہ میں گیا مکہ حج کرنے کے لیے تو میں نے مکے کے اندر اذان سنی حرم کی اذان کے علاوہ تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مکے کے اندر بھی کوئی اور مسجد بنی ہوئی ہے مکے کے اندر بھی کوئی اس مسجد کو چھوڑ کے کسی اور مسجد میں نماز پڑھتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا وہ آزان سن کر مکے کے اندر حرم کے اندر رہتے ہوئے کسی نے کہیں اور چلیے آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہوگا چل کے آنے میں کنوینس نہ صحیح اتنا بڑا شہر تو نہیں آدھے گھنٹے میں پہنچ جاتا ہوگا لیکن یہاں آ کے کیوں نہیں پڑھتا بڑا تعجب ہوا تھا لیکن جو وہاں رہنے والے انہیں تعجب نہیں ہوتا لوگ حرم سے ایک پر دور مسجد اپنی مسجد دکان ہے اپنی دکان میں مسلح ڈال لیتے ہیں حرم میں نہیں جاتے اندر لیکن پہلی دفعہ مجھے چمبا ہوا تھا ہمارے بہت ساری باتوں کو دیکھ کے نئے مسلمان کو دھچکا لگتے ہے یہ کیسے مسلمان ہیں اب سوال یہ ہے کہ ہم پیدا ہو گئے اس میں ہمارا کیا قصور ہے مولوی صاحب آپ ہمیشہ کنڈیم کرتے رہتے ہیں ہم جو بائیپرس مسلمان ہیں ان کو ڈی گریڈ کرتے رہتے ہیں ٹانگیں کھینچتے رہتے کہتے جی ہم پیداشی مسلمان ہیں ہم فلاں ہیں ہم ڈھی ہیں ہم پیدا ہو گئے اب کیا ہو سکتا ہے اب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ بھی نئے مسلمان بنے میں نے دو توک بات کی تھی کہ وہ جو ابا جان سے ادھار لیا نا آپ نے وہ واپس کریں خود اسلام کی ذمہ داریوں کو سمجھیں یہ بیاہ ہے بیا یہ سودا ہے منظور ہے تو کلما پڑے وہ مینندا سے نہیں یہ شری نفسہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں بھالی قاتل فی سبیل اللہ, اللہ یشر الحایات دنیا الدنیا کرا وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دی ہے انہیں چاہیے کہ قتال کرے اللہ کی راہ یہ بیچنا ہے اور خریدنا ہے اس کو اللہ نے تجارہ ہے حال ادمال تجارا میں تمہیں بزنس نہ بتاؤں دنیا کے بزنس کرتے رہتے ہو ایک بزنس میں بھی تمہیں بتاتا ان اللہ ہشترا اللہ نے خریدا و میں ننا سے میں یا لوگوں میں کچھ ایسے جنہوں نے بیچ دیا ہے بہت سارے ہم لے کے بیٹھے ہوں مولانا مودودی مرحوم نے جماعت جب بنائی تھی تو وہ نئے مسلمان بنے کلمہ پڑا تھا اور جو ان کے تھے جو ان کے ساتھی تھے اس وقت سب نے کلمہ پڑھا تھا اور نتائج کو سامنے رکھ کے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب ہم نے اس ماحول میں رہ کر اللہ کی بات کی سر بلندی کی جنگ کرنی ہے جہاد کرنا ہے تو اس کے نتائج کہاں تک جائیں گے آخری تو یہی یہ ہوتا نا کہ جان چلی جائے گی آخری یہ ہوتا ہے اس سے زیادہ نقصان تو کسی جی کا کوئی نہیں نا نہ ہوتا ہمیں تو نوکریوں کی فکر ہے سب سے بڑی جو قیمت ہمیں چکانی پڑتی ہے وہ جان کی شروع میں ہوگی تو کیا کہہ رہا جان ویسے نہیں جانی کوئی نہیں مرتا ویسے ویسے بھی تو آؤٹ ہو جاتے ویسے بھی تو ایکسپائر ہو جاتے تو بچا بچا کے نا راکھی سے نہیں تو جانا آئی نہ ماتپون کو مل کلا کم تو بھی بوئی تم اپنے گھروں میں بھی ہو گئے تو آ جائے انہوں نے نیا کلما پڑا تھا اور رہے اس ذمہ داریاں سامنے تھے پچھلی کوتاحیاں سامنے تھی اتنا عرصہ گزر گیا کلمہ پڑا پھانسی کی کوٹلی میں پہنچے تو آرام سے سو گئے کیوں پہلے پتا تھا کہ یہ کچھ ہوگا وہ کوئی سرپرائز نہیں کہ جی ایک دم اچانک جائے موت ہو گئی آخ پہ پارک اور فوراً معافی نامہ داخل کر دیا اس آدمی کی غیرت کا آپ اندازہ کریں کہ پتھری جب آئی ہے مسانے میں تو انہوں نے دعا کیا کہ پروردگار میں ان فاشکوں سے اپنا علاج نہیں کروانا چاہتا میں بھی نہیں مانگنا چاہتا ان سے علاج کی میرا علاج دے اور غالباً بائیس سال اس کنکری نے دوبارہ نہیں کیا وہ ہٹ گئی کیوں نیند آئی اس لیے کہ پہلے پتا تھا کہ یہ مرحلہ بھی آنا ہے اور اپنے آپ سے لڑ کے اس مرحلے کے لیے تیار کر کے انہوں نے کہا تھا کہ شہد اللہ اللہ اور شد اللہ محمد الرسول اللہ ہم بھی نئے مسلمان بن سکتے ہیں کیا بات کمرہ بند کرنے بیٹھے کسی نے لال بن جو امین حسن اسلائی صاحب کے فراہی صاحب جو تھے جو ان کے استاد ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کبھی اللہ کے بارے میں حمید الدین فراہی غالب نام اللہ کے بارے میں کبھی کوئی کنفیوژن کوئی سوال اٹھا اللہ ہے کہ نہیں ان کا جی بالکل اٹھا تھا ایک دم میں, میں نے دروازہ لاک کر لیا بیٹھ گیا کمرے اور دلائل اللہ کے وجود کے حق میں اور پھر اس کے خلاف جو بھی آ رہے تھے میں سارے کوٹ کر رہا تھا پسیینہ پسیینہ ہو گیا میں لیکن اس دن فیصلہ یہ ہوا کہ اللہ ہے میں سوس کے بعد کبھی مجھے سوال جو ہے وہ پر پریشان نہیں کیا ایک دفعہ کمرہ بند کر کے فیصلہ کر لیں میں نے اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے کوئی ہنستی ہے وہ سنتی ہے وہ جانتی ہے وہ دیکھتی ہے وہ محبت کرتی ہے وہ نفرت کرتی ہے میری زندگی اس کے ہاتھ میں ہے میری موت اس کے ہاتھ میں ہے میرا نفع اس کے ہاتھ میں ہے میرا نقصان اس کے ہاتھ میں ہے وہ چاہتا ہے کہ میں بس اس کا غلام بن کے رہوں میرے اوپر صرف اس کی مرضی چلے فیصلہ کر لیں آپ نئے مسلمان اس دن آپ نئے مسلمان بن گئے نئی امنگ جو پہلا مرحلہ آتا ہے آب جی بدلی ہو گیا معاملہ اب میں نے مسلمان جینا ہے مسلمان مرنا ہے اصل چیز جو کام کرنے کے لیے چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمارا کردار کیا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ پرانے مسلمان کو نئے مسلمان کے نزدیک کون سی چیز نہیں جانے دیتی اس کا لوز کریکٹر اس سے اسے ڈر ہے اپنے کردار سے خوف زدہ ہے مسلمان کردار اگر ٹھیک ہو جائے بسم اللہ کام کرے ہمارا کردار یہ ہے میں نے جمعے میں بھی مثال دی تھی کہ ایک دو دن پہلے کل جمع رات والے دن صبح کی نماز کے بعد ایک صاحب شکایت لے کر آئے انہوں نے کہا جی جوتی چلی گئی عربی تھا بیچارہ اسے ہم نے ایک دوسری اسپین چپل دے دی وہ لے کے چلا گیا جمعے کے بعد اس نے لوٹائی جمعے کی نماز کے بعد ابھی مغرب کی نماز پڑھ کے ہمارے ایک ساتھی ہیں وہ یہاں ننگے آئے ہیں ننگے پون کی جتی اٹھا کے کوئی لے گئے آپ بتائیے کوئی کافر آیا ہندو آئے ہے اٹھانے کوئی عیسائی آیا ہے کوئی یہودی آیا ہے وہ کوئی مسلمان ہی ہے مسلمان ہے کوئی اور نماز بھی اس نے پڑھی یہ تو ہماری قیمت ہے یہ تو ہمارا کردار ہے کہ مسلمان نماز پڑھنے آئے تو جوتے اٹھا اٹھا کے پھر پریشان آ کے میں چھپاؤں کہاں کہاں چھپاؤں ان کو کہاں چھپاؤ کو نمازی اٹھا کے نہ لے جائے کیا نمازی ہے ماشاءاللہ یہ نمازیں ہیں جن پہ بھروسہ کیے بیٹھے کہ یہ لے کے نہیں جنت میں چلی جائیں جو وضو نہیں ٹوٹتا جوتی اٹھا کے لے جاتے بلکہ ایسا بھی ہوا کہ میری جوتی میرے سامنے میرے سامنے ایک سب پہن کے جا رہے ہیں ان کا ہولیا ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک ان کی داڑھی ان کا ہولیا دیکھ کے مجھے شرم آ میں نے نہیں ٹوکا کہ بھائی یہ جوتی میری آپ کے در پہن کے در میں بڑی دور تک اس کے سڑک کراس کرنے تک دیکھتا رہا کہ اس بندے کا ہولیا دیکھو اور اس کا کام دیکھو یہ ہمارا کردار ہے یہاں ایک چرچ ہے کبھی بھی جا کے آپ آزما لیجیے گا اتوار روانے دن آپ اصل کی نماز اس مسجد میں پڑے باہر جا کے دیکھے اٹالین لیدر کے جوتے پڑے ہوئے ہوتے شوز نہ کوئی ناپور کھڑا نہ لکھ کے لگا ہوا کہ اپنی جوتیاں خود سما کوئی نہیں اٹھاتا یہ ہمارا کردار ہے اور دعوے کرتے ہم جنہوں نے دنیا فتح کی تھی انہوں نے تو کثرا کا وہ تاج لے کر آئے تھے تو دھوتی میں بندہ ہوا تو لا کے انہوں نے اپنے جو ان کے کماندار تھے حضرت ابن ابھی بکاس رضی اللہ تعالیٰ ان کے خیمے میں لا کے جمع کروا دیا تھا یہ جوتی چور نہیں دنیا فتح کر سکتے ہمارے دن کی قیمت یہ جوتی ہے سب سے پہلے بیچلر صاحب دیکھے بتا رہتا کہ بےچلرس کی راج گاؤں میں ٹھیک ٹھاک جوتا کوئی نہیں باہر اتارتا ٹوٹے ہوئے جوتے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں گزارے کے نیچے جانا ہے دکان سے لے کے آنے باہر جوتی ہاں کہیں جانا بھر تو اندر سے جوتا نکال کے پہنیں گے رکھ دیں کون اٹھاتے مسلمان پیدائشی مسلمان میں قسم کھا کر کھانے کے لیے تیاروں کے نیا مسلمان یہ کام نہیں کرتے وہ تو وہ ہے جو باپ کی جائیداد چھوڑ کے آیا مسلمان ہوا ہے اسے کہا وہ جو عبداللہ اللہ ہمارے بھائی جو سکھ تھے مسلمان ہوئے ان کے باپ پنجاب میں رہتے تھے ٹھیک ٹھاک جائیداد نے انہیں آپ کر دی مسلمان ہو گیا سکھ دھرم سے باہر ہو گیا کوئی جائیداد نہیں اس نے وہ زمین نیری زمین چھوڑ دی جو نیری زمین چھوڑ گیا دو مربے وہ جوتا کھائے گا تین درم کا جوتا وہ کھاتا جس کا ایک درم بھی نہیں لگا دین پر وہ کھاتا جس کے دین کی قیمت کوئی نہیں جس نے نہ ماں چھوڑی ہے نہ باپ چھوڑا ہے نہ زمین چھوڑی ہے نہ جائیداد چھوڑا ہے پتا بھی نہیں چلا اسے مسلمان بن گیا ہے اس وقت اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہم پیدائشی مسلمان ہیں ہمارا کردار ہے لوگ جب قرآن حکیم میں نے کہا تھا کہ قرآن حکیم جب کوئی نسخہ لکھتا ہے آپ پڑھتے ہیں, کوئی حکیمی دوائی ہوتی ہے تو اس میں لکھا جوہر جو شاندار لکھا جون فلاش میں فلاں فلاں فلاں فلاں فلا چیزیں کوئی بھی دوا ہے اس میں فلاں فلاں فلا چیزیں ہوتے ہیں کنٹینٹ فلاں فلاں فلا فلا جو ہے یہ سارا لکھا ہوتا ہے. قرآن حکیم یہ بتاتا کہ امت مسلمہ جو ہے اس کے افراد کے خواص یہ جب وہ لوگ قرآن کے اندر پڑھتے ہیں متاثر ہوتے ہیں یہاں مسلمان کیا چیز ہے عباد الرحمن کیا چیز ہیں یمشا خاطم الجاخال سلام و اللہ جی نہ وہاں مسلمان ہوتا ہے پھر مسلمان ممالک کا دورہ آ کے کرتا ہے کہ چلو چل کے ان مسلمانوں سے ملیں قرآن جن کا تعارف کرواتا ہے اور یہاں آ کے پتا چلتا ہے کہ ساری رات فلمیں دیکھتے رہتے انتہا درجے کے شرابی جیبیں یہ کاٹتے ہیں مسجد سے جوتیاں یہ اٹھاتے ہیں پاکستان کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ وہ ہے کہ اسلام کے بحاف پر بننے والا واحد ملک ہے دنیا میں بات کی سارے سیکٹرئن کنٹریز مختلف نیشنلٹیز کی بنیاد پر بنے واحد ملک ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر پیدا ہوا ہے دنیا میں وہ دورتے ہیں ترستے ہیں وہ ان مسلمانوں کو دیکھنے کے لیے جن کا تعارف کروان نے کروایا ہے آپ دیکھتے ہیں گاڑیوں کے جب مینولز آتے ہیں ان کے جو لیفلٹ آتے ہیں آپ ان کے پوسٹر لگے دیکھتے ہیں کہ جی وہ نئی گاڑی آئی ہے مارکیٹ کے اندر فلاں ماڈل ہے فلاں ماڈل ہے آپ وہ دیکھتے ہیں تو وہ آپ شو روم پہ چلے جائیں اس ایجنسی کے پاس چلے جائیں تو آپ کو وہ مل جاتی آپ اسے آگے سے دیکھیں پیچھے سے دیکھیں دروازے کھول کے دیکھیں لا کر کے ان لا کر کے گلاس نیچے کر کے اوپر کر کے آپ چیک کر سکتے قرآن حکیم نے جن مسلمانوں کا پوسٹر لگایا ہوا وہ دوڑتے کہ اس پاکستان والے شو روم میں ہوں گے ضرور اور جب یہاں آتے تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا گھما ہوں میں لیکن جیب کی جتنی فکر مجھے پاکستان میں رہی اور کہیں نہیں رہی یہ تو کردار ہے اب اس میں ہم سب نے تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالا ہوا ہے جو اوپر سے ہیں اوپر جن کی کسٹڈی میں زیادہ پیسہ امانت ہے انہوں نے اربوں میں کھا لیا کھربوں میں کھا لیا ہمارے بس میں تین درم کی جوتی آتی ہے ہم جوتی چوری کر لیتے آصف زرداری اور تین روپے چورانے والے میں رائی کے دانے کے برابر کوئی فرق نہیں اس کا بس تین روپے پر چلا ہے تین روپے ارب کر لی اس کا تین ارب پہ چلا اس نے تین ارب ارب کر لیے چوری برابر کی ہم میں سے جس کا بات چلتا ہے کوشش یہ کرتا ہے کہ خط کے اوپر سے ٹکٹ اگر مور بچ گئی ہے تو اس کو دوبارہ یوز کر لی یہ بھی چوری ہے آپ کا خط آ گیا ہے اس کے پیسے پورے ہو گئے اس ٹکٹ کے ایمان نہیں نا اگر ٹھہرتا تو اسے اتارو مت جگا دوسرے دوبارہ مت چوز کرو یہ خیانت ہے اس ڈاکیہ نے اتنے پیسوں کا کام کر دیا جس کا بس چلتا ہے وہ بس کا ٹکٹ ٹرین کا ٹکٹ کوشش کرتا ہے کہ نہ ہی لے تو اچھی بات ہے سب کا حصہ ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے کرتوت درست کر سکتے سب سے پہلے اپنے کریکٹر پر توجہ ایک صاحب کہہ رہے تھے ابھی اثر کے بعد میں دین کی کیسے تبلیغ کر سکتا انجینئر ہیں آڈیا میں غالبن ضیاف روز شیخ کچھ ایسا نام ہے طرف ہے کرنے کی سب سے پہلے اپنے نفس کو تبلیغ یہ درست کریں آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہاں تبلیغ ہو گئی ہے تبلیغ صرف منہ سے نہیں ہوتی عمل سے بھی ہوتی بارہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ ایٹکس کی ایک کتاب میں ایک انہوں نے مسل لکھی ہے کہ ایکشن آف اے مین اسپیکس لور دین از ورڈز آدمی کا عمل اس کی الفاظ سے زیادہ بلند آواز سے بولتا ہے آپ جس دفتر میں کام کرتے ہیں وہاں سچے مشہور ہونے چاہیے کہ یہ آدمی سچی بات کرتا ہے حق بات کرتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو آپ کو بولنا چاہیے وقت پر جانا چاہیے وقت پہ آنا چاہیے کوئی وہاں کرپشن نہیں کرنی چاہیے آداب کا خیال رکھنا چاہیے مسلمانوں کا اکرام کرنا چاہیے جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ ایٹیکیٹس کا خیال رکھنا چاہیے گھر والوں پر توجہ دیں اولاد پر توجہ دیں یہ افراد مل کر امت بنے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے ملت کی تقدیر یہ سارے ہم یہ سمجھیں کہ راتوں رات کو ایسا نسخہ ہو کہ سارے جو ہے وہ کسی پل کے نیچے سے اگر گزر جائیں تو سارے ٹھیک ایسا نہیں ہوتا اپنے اوپر محنت کریں سب سے پہلے اپنا نفس چنے اسلام نے کتنا چھوٹا ٹارگیٹ دیا جین والی کو مانفو سکون ایمان والو تمہارے ذمہ میں نے تمہارا اپنا آپ ڈالا پہلے اسے سدھارو ساری دنیا شرابی ہو ساری دنیا کبابی ہو تمہیں تو درست ہونا چاہیے نا لا یا درکم منزلہ جو گمراہ ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اگر تم ٹھیک ہو اضافہ گئی تو مگر تم ہدایت پر ہو سب سے پہلے اپنا نفس چنے سب سے بڑا فراؤن یہ ہے شیطان کے بارے میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے ان قید شیفان کہا نظریفہ شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہیں ریت کتنی کمزور ہے لیکن جب سیمنٹ کے ساتھ مل جاتی ہے تو کیا بن جاتی ہے لو بن جاتی ہے اور سیمنٹ جب تک ریت کو ساتھ نہ ملائے ہے تب تک اس کی کوئی حیثیت نہیں شیطان کا وار جو ہے وہ کمزور ہے انسان کے نفس کا وار جو ہے وہ بہت طاقتور ہے اس لیے کہ گھر کا بےدی ہے شیطان جب بھی کوئی کام کرنا چاہے گا وہ آپ کے گھر میں سے کسی کو اپنے ساتھ ملائے گا آپ کا ووٹ لے گا وہ جب تک آپ کا نفس اس کا ساتھ نہیں دے گا شیتان کامیاب نہیں ہو سکتا آپ کو گرانے کے لیے آپ کے نفس کو پھسرانے کے لیے اپنا ساتھی بنانے کے لیے وہ بہت سارے لوگوں کو آگے لے کر آئے گا آپ کی والدہ کو لے آئے گا بھائیوں کو لے آئے گا بیوی بی کو لے آئے گا ان سے سفارشیں کروائے گا کہ یہ کام ہونا چاہیے آپ کے نفس کو قائل کرنے کے لیے جب تک آپ کا نفس قائل نہیں ہوگا آپ کے گھر کے اندر اللہ کی مخالفت نہیں ہو سکتی شیطان آپ کے گھر میں لا کے ڈشنٹینا نہیں رکھ سکتے شیطان آپ کے گھر میں نہ کے فلم نہیں دکھا سکتا وہ آپ کو راضی کرے گا کبھی بچے کا ہاتھ اٹھوا دے گا کبھی بیوی کی طرف سے کہلوا دے گا آج موڈ سیکھا چلیے مووی دیکھ لیتے ہیں یا فیصلہ آپ سے کروانا اس نے فیصلہ آپ نے کرنا شیطان نے نہیں کرنا اور اگر آپ مسلمان ہو گئے تو شیطان کی جڑیں کٹ گئی آپ کا نفس سب سے پہلے مسلمان ہونا چاہیے یہ جو گھر کا بھیٹی ہے جو شیطان کا ساتھ دیتا ہے ان میں نفس لا امبارا تم بھی سو یہ تو وہ جو کسی نے کہا تو ایک تو ہوتے ہیں محبت میں جنو کے اثار ایک تو ہوتے ہیں محبت میں جنو کے آسار اور کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ایک تو یہ خانہ خراب ہر وقت برائی کی طرف لڑکتا رہتا ہے امارا تم بھی سو باہر سے شیطان مل جاتا ہے اس اور ان دونوں کا کمبینیشن جو ہے وہ آپ کو مسلمان نہیں رہنے دیتا مسلم تب ہیں جب رب کی مانی ہے نہیں مانی جو کہ منہ مسلمون رب کی فرما برداری میں تمہیں موت آنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ موت آئے تو پتا چلے کہ تم رب کی نفرمانی میں کس کے کہا یا آمنو. ایمان والوں سے کہا کافوں سے کہا جاتا یا آئیو نا کہا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لو یہ ان کو کہا جا رہا ہے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہوا ہے یا اللہ جی نا آن اللہ حقا تو ہی ولا تموتن تن اللہ مسلمون تسلیم ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کے تقوی کا حق ہے اور دیکھو حالت فرما برداری میں تمہیں موت آنی چاہیے جب موت آئے اور موت کا کوئی پتہ نہیں موت کا کوئی پتا نہیں ہے جوان کو بھی آ جاتی ہے لہذا اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت فرماں برداری میں رہو کوئی پتہ نہیں کب آئے گی موت سب سے پہلی جو سیڑھی ہے سب سے رکھا اس کی چدرائی کرتے رہنا چاہیے اس سے بری عادتوں کو الگ کرتے رہنا چاہیے شدت کے ساتھ اس کا محاسبہ کریں شدت کے ساتھ اسے دشمن سمجھ کے ڈیل کرے ایک امانگ ابھرتی ہے فوراں قرآن اور سنت کی نگاہ میں دیکھیں گے یہ جائز ہے کہ ناجائز جائز ہے تو مانے نہیں تو کہیں گے کہ نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا میرے رب نے یہ منع کیا کوئی دلیل نہیں کوئی جھگڑا نہیں جب میں نے کہہ دیا میرے اللہ نے کہا یہ نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے بات سات اس نفس کو مسلمان کر سب سے پہلے اللہ کو اس پہ نگاہ رکھے زبان کی حفاظت کریں آنکھوں کی حفاظت کریں دل کی حفاظت کریں ایمان دل میں ہوتا ہے شیطان چگنے کی کوشش کرتا ہے اس کے بچائیں یہ نمازیں اس کی حفاظت کرتی نمازیں ٹھیک طریقے سے پڑھیں نماز کوئی معمولی چیز نہیں ہے مسجد میں آتے ہیں آدت کی نماز مت پڑھیں آدت کی نماز ہم آٹوں پہ لگ جاتے ہیں نمازیں درست کریں اللہ کے لیے نماز تنہا والمنکر ان سلادہ تنہا شاہ الفحشاء کر یہ روکتی وہ جوتی لے گیا اس نے نماز نہیں پڑی وہ تو عادت پوری کرنے آیا اگر وہ نہ آتا نماز پڑھنے تو اسے نیند نہ آتی یہ تو ایک پریکٹس تھی جو کر کے چلا گیا ہم نماز پڑھتے ہیں جوئی اللہ پر کرتے ہیں تو آٹھوں پہ لگا دیتے ہیں اپنے آپ اب وہ بدن نماز پڑھ رہا ہے بدن رکوع کر رہا ہے بدن سجا کر رہا ہے ہم وہاں نہیں ہیں ہم کہیں گئے ہوئے ہم اور اپنا حساب کتاب اتنی دیر میں ٹھیک کر کے اتائی یاد ہوتی ہے آپ اندازہ کریں بعض افعا ایسا ہوتا ہے کہ آپ پادت ہے انگلی اٹھانے کی تو پر اگر بعض دفعہ ایسا ہو کہ آدمی اتنا بیٹھا اور اس نے سورہ فاتحہ پڑنی شروع کر دی بہت ایسا ہو جاتا ہے اندازہ کریں کہ ٹھیک اتنے ٹائم کے بعد کہ جب انگلی اٹھتی ہے تو میں سورہ فاتح پارا اور انگلی اٹھ گئی کیونکہ ٹائم آ گیا نا انگلی کے اٹھنے کا یہ ہے بدن آٹو پہ لگا ہوا ہے اس سے ہم آٹو پہ لگا لے وہ جہاز جب چلتا ہے نا تو اپنی بلندی پکڑ لیتا ہے جب وہ پینتیس ہزار فٹ کی بلندی جا سیدھا ہو جاتا تو آٹو پائلٹ پہ لگا کے پھر وہ کیپٹن صاحب باہر نکلتے ایک ہیں ایک تیرانہ نظر ڈالتے ہیں سواریاں ٹھیک ٹھاک بیٹھتی ہوئی سارا کام ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے وہ آٹو پہ ہم جناب اللہ اکبر کرتے ہیں اس کے بعد اپنے آپ کو آٹو پہ لگا کے باہر نکل جاتے ہیں سبزی خریدنے آج بدھ سبزی آئی ہوگی پاکستانی سے درست آدت پڑی ہوئی. اتنی لمبی داڑھی ہے نماز شروع کی ہے اس کے بعد داڑھی کو سیدھا کر رہے ہیں داڑھی کو سیدھا کر رہے ہیں داڑھی کو, ہیں. کو سیدھا... بھائی گھر جا کے سیدھی کر لینا بہت زیادہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے کھیل رہے ہیں اس کے ساتھ اچھا سجدہ کر کے اٹھیں گے اور منچوں کا ذرا پک کریں گے کہ کہیں گر تو نہیں گئی ہے سجدے میں پھر ان کو سیدھا کریں گے درست کریں گے میرا منہ تو نمازیوں کی طرف ہوتا ہے نا آپ آگے دیکھتے میں جب نماز ہیں. میرا منہ جب اٹھتے لوگ جن کی پیچھے رہ گئی ہوتی ہیں. دو چار رکھتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں میں تو ان کا دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں ان کی حیت انتہائی باشرہ ان کی نماز ہاتھ دایا آتا ہی نہیں اپنی جگہ پر کیوں اور نظریں ان کی نگاہیں وہ جب آدمی سو جاتا ہے نبے منٹ اپنی نیند لیتا ہے نبے منٹ کے بعد آدمی خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ ریبٹ آئز جو ہے وہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں ایسے ایسے ایسے ایسے کرنا آ کے شروع ہو جاتے ہیں نماز کی حالت میں میں نے بالکل وہ ریبٹ آئز ایکشن دیکھا ہے یعنی وہ آدمی وہاں نہیں ہے نماز پڑھ رہا ہے لیکن وہ کچھ سوچ رہا ہے اور کوئی اپنی پلاننگ پتا نہیں کیا کر رہا اور نگاہیں اس کی بالکل وہاں لگیں نگاہیں وہ دیکھ رہی خواب دیکھ رہا جاگتے ہوئے یہ تو ہماری نماز نمازوں میں خوشو و خضو ہونا چاہیے دل میں خوشو ہوگا تو ہاتھ نہیں ہٹیں گے وہاں آپ کو پتا نہیں یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ امام شاپ رحمت اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے ایک رکن کے اندر بیاک وقت تین انگلیاں یوز کرنی خارش کرنے میں تو اس کی نماز فاسد ہو گئی ہمارے امام تین دفعہ کہتے ہیں ایک آدمی نے اگر ایک رکن کے اندر مگر قیام ہے یا رکوع ہے یا سجدہ ہے یا قاعدہ ہے تین دفعہ حرکت دی تو اس کی نماز فاسد ہو گئی امام شاہ بھی کہتے ہیں ایک ہی دفعہ اگر تین انگلیاں یوز خارج ہوئی ہے تو ایک انگلی یوز کرنے کی اسے اجازت ہے پھر دوسری دفعہ اس نے ایک یوز کر لی پھر تیسری دفعہ اس نے ایک یوز کر لی کتنی خارج لگی ہو تمہیں لیکن بیک وقت اگر تین انگلیاں اس نے استعمال کر لی تو اس کی نماز فاسد ہو گئی اور ہماری جناب علی پتہ نہیں کتنی انگلیاں چلتی ہیں اور کتنی بار چلتی ہیں پتہ ہی کوئی نمازیں درست کریں یہ اللہ سے ملاقات ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرے رات کو سونے سے پہلے اور نفس قدمت مطلب لے ہر جان رات سونے سے پہلے دیکھ لیا کرے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے آج کا دن گزر گیا ہے اس نے چوبیس گھنٹے گزار دیے چوبیس گھنٹے دے کے اس نے خریدا کیا ہے کیا لیا ہے اس دنیا کے لیے نہیں اس زندگی کے لیے جو اصل زندگی استغفار کر کے سوئیں دو چار صورتیں پڑھ کے سوئیں جو آپ کے عزیز و کارد فوت ہو گئے ان کے لیے دعا کر کے سوئے مفرت کی ماں باپ کے لیے کریں تمام مسلمانوں کے لیے کریں جو لوگ جہاد میں لگے ہوئے ہیں ان کی فتح کے لیے نصرت کے لیے کریں آپ جب دعا مانگیں گے تو آپ کی اولاد کو بھی عادت پڑے گی دعا مانگنے کی اس طریقے سے آپ کی اولاد بھی درست ہوگی آپ کے گھر کا ماحول آپ کو دے کر بدلی ہوگا آپ نماز کی پابندی کریں گے آپ کی اولاد بھی کرے گی تو اس ماحول میں ہم اپنا کردار تو ٹھیک کر سکتے ہیں نا کوئی قانون ہمیں اس سے تو نہیں روکتا کہ ہم نماز خوشی و خوشو سے پڑھیں کوئی قانون ہمیں سچ بولنے سے تو نہیں روکتا کوئی قانون ہمیں جوتی نہ چوری کرنے سے تو نہیں روکتا کوئی ہمیں نہیں کہتا کہ جوتا اٹھاؤ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ یہاں رہتے ہوئے اپنے نفس کے حد پھر نفس کے سلسلے میں میں نے ارد کیا تھا کہ اپنے آپ کو ہم اکثر و بیشتر ایسے نہیں کر سکتے ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں نیک ہوں ٹھیک ٹھاک نیک ہوں اگر تولیں گے قیامت کے دن امال تو بھی ٹھیک ٹھاک نکلیں گے دو چار غلطیاں ہیں میرے اندر لیکن اس زمانے میں اس ماحول میں چودہ سو سال بھی تو گزر گئے ہیں نا اسلام بھی کافی پرانا ہو گیا تو آج کے دور میں دنیا اتنے اتنے بلنڈر کر رہی ہے تو مجھے اتنی کنسن تو ہونی چاہیے کہ میں نماز اگر پڑھتا ہوں تو کم از کم یہ دو چار مطلب کوئی فلم دیکھ لوں گندی فلم تو نہیں ہے مگر پاک فلم تو دیکھ میں یہ اپنے آپ کو ہم نمبر دیتے رہتے ہیں. خود خود ہی جج بنے ہوئے ہوتے ہیں شب کا فائدہ دے کے کہہ کہتے یہ جائز ہے جب ہم ایک نظم میں جڑتے ہیں تو اس نظم میں ہمارا پھر آداد سنسر ہوتی ہیں ساتھیوں کو پتا چلتا ہے کہ یہ صاحب چگلی بہت کرتے ہیں یہ صاحب انفاق میں بہت کمزور ہیں یہ صاحب کسی کا ادب نہیں کرتے احترام نہیں کرتے سلام نہیں کرتے سلام کا جواب سیکھ نہیں دیتے بہت ساری ہماری خامیاں جو ہمیں نظر نہیں آتی وہ نظم کو نظر آتی جیسے مرشد ہوتا ہے پیر وہ کیا کرتا ہے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے خانقاہ جو ہوتی تھی اس میں بٹھا لیا پتہ چلا کہ یہ صاحب جو ہے ان کے اندر بوخل بہت ہے انہوں نے کہا کہ اس کی ڈیوٹی جو ہے وہ لنگر پہ لگا دو سارا دن دیتے رہو بانٹتے رہو بانٹتے رہو بانٹتے, رو, بانٹتے رو. اس کے ہاتھ کو دینے کی عادت پڑے آج تک لوگی لے پڑا تھا ڈالیے دے کی پریکٹس کرواتے تھے پتا چلا کہ فلاں جو ہے وہ بڑا متکبر ہے سلام پہلے نہیں کرتا کہا کہ تم سارا دن خنخواہ میں جتنے زائرین آتے ہیں ان کی جوتیاں سیدھی کرتے رہو وہ سیدھے کر کے جوتے رکھتا رہتا رکھتا رہتا, رہتا, رہتا یہ ہے تجیا شہ کو نظر آئے کہ یہ کمی ہے یہ کمزوری ہے یہ خامی ہے اس کو اس طریقے سے درست کرنا ہے. نظم کا جو امیر ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ کیا خامی ہے کیا خرابی ہے وہ اس کے مطابق کسی کی کوئی بھی ڈیوٹی لگا سکتا بھئی آپ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ جی آپ اپنے اسرے کے دس ساتھیوں کے نام زبانی سنائیں پتا چلا کہ یہ سب جو ہے کسی کا نام ہی یاد نہیں رکھتے اس لیے کہیں ضرورت ہی نہیں کسی محتاج نہیں ہے لوگ ان کا یاد رکھے انہیں کسی کا رکھنے کی ضرورت نہیں لال کہ اس تربیت گاہ میں دس آدمی کا نام بتائے جی آپ تو پتا چلا کہ نام بتانا پڑے گا تو پھر تو آدمی جھک جھک کے پوچھتے ہیں جی آپ کا اسم شریف کیا ہے جی اس لیے کہ پتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا ہے تو نظم جو ہے وہ اس تذکیہ کے لیے بہت ضروری ہے میں اس سے تو کوئی نہیں نا روکتا ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے یہاں پر آپ اس میں اس میں غیر مسلموں میں کام کرنے کے لیے مختلف لٹریچر پہنچانا ہے ان غیر مسلموں کی تربیت کرنی ہے انہیں نماز سکھانی ہے اور اس کے لیے نظر مختلف لوگوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے تو اس کے لیے اس کے ساتھ مل سکتے ہیں یہاں کا قانون اس سے تو نہیں روکتا اس لیے قانونی ادارہ آپ کے پاس ہے یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آدمی کام کرنا چاہے تو راستہ نکل آتا ہے ٹھیک ہے کرنا ہی نہ چاہے یہ کردار لے کر ہم باہر کہاں جائیں کیا کریں گے بعد جا کے تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنا نفس نفس کے تشکیل کے لیے کوئی نظم اور رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کر کے ہاس اب قبل تو ہاس ہونا تو ہے کل آج آپ نے نہ اپنی شیٹ دیکھی فائل دیکھی تو کل کسی نے آپ کے سامنے لا کے رکھنی ہے لہذا اپنی وہ دیکھیں اور اس کے بعد اس کو نمبر اس میں جو غلطیاں ہوئی ہیں آپ استقفار کر کے سوئیں اللہ لا خیر اللہ وہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں اور آپ کی نیکیاں جو ہے ہو گئی ہیں تو استغفار کر کے سوئیں اپنے گناہوں پر اپنے جو آپ کے موتا ہیں ان کے لیے آپ مقبوط کی دعا کر کے سوئیں.